الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص علیکہ احسن القصص بما اوحینا علیکہ هذا القرآن وان کنت من قبله لمن الغافلین سورہ یوسف بارون سپارے کا تقریبا آخری ڈیڑ پاؤ اور اتنا ہی تیرویں پارے کا اس پر مشتمل ہے تو مکی ہے یہ یعنی نجرت سے پہلے نازل ہوئی ویسے تو سارا قرآن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور حوصلہ کے لیے ہے لیکن خاص طور پر یہ سور یوسف آپ کی تسلی اور حوصلے کے لیے اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو مقام تھا نا نبوت رسالت والا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف اور مقام مرتبہ بخشا ایک انسان ہونے کے لحاظ سے فطری طور پر آپ پر بھی انسانی جو عوارض تھے وہ تاری ہوتے تھے اداسی کے پریشانی کے غمگین ہونے کے ہوا یہ کہ باہر آپ کا چچا تھا ابو طالب اگرچہ وہ اسلام پر نہیں تھا لیکن وہ رسول وسلم کا ساتھ دیتا تھا مکہ والوں کو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی طرف کوئی جو ہے وہ میلین آنکھ سے دیکھے جب آپ بات کرتے تھے تقریر کرتے تھے مکہ والوں کو توحید سناتے تھے تو بڑے پریشان ہوتے تو پھر ابو طالب کہتا کہ بھتیجے تم پیچھے ہو جاؤ یہ میرا بھائی تھا عبداللہ اللہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا ہے یہ میرا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایک بات کی ہے میں بھی اس سے متفق نہیں ہوں لیکن میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اس کی بات اچھی لگی ہے تو قبول کر لو اگر اچھی نہیں لگی تو گھر چلے جاؤ جس نے انگلی اٹھائی میں انگلی کاٹ دوں گا جس نے میلی آنکھ سے دیکھا میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا یہ میرا بھتیجا ہے میرے بابے عبد المتلب نے مرتے وقت اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا وسیعت کی تھی بیٹا اس کا خیال رکھنا تیرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے میں بابے کی وسیعت کی لاج رکھوں گا میں اس کی طرف کسی کو نہیں بڑھنے دوں گا جب تک میں زندہ ہوں اور آپ کی طرف دیکھ کے کہتا تھا ولّہ سلو کا بیج ہتہ اوستا دا پھر تو رابے بتیجے پریشان نہ ہو جب جم گھٹے جماتے گروہوں کے گروہ چڑھتے ہوئے آ جائیں تیرا چچا ان سے بھڑے گا ٹکرائے گا لڑے گا لڑے گا لڑے گا جب تک زندہ ہوں مر گیا مٹی میں دفن ہو گیا پھر کوئی پہنچے گا تجھ تک اپنی زندگی میں نہیں پہنچنے دوں گا فوت ہو گیا چچا فوت ہو گیا. اور گھر میں آپ کی رفیقہ مشیرہ غب گسار دکھ درد بانٹنے والی اور آپ کو حوصلہ تسلی دینے والی ہماری ماں ختیجہ تلقرا رضی اللہ تعالیٰ رسولہ فرماتے ہیں سسم ختیجہ نے میری اس وقت بات مانی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا ختیجہ نے مجھے اس وقت مال دیا جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا باہر سے جب آپ تھک کار کے آتے ختیجہ پوچھتیں رضی اللہ تعالی عنہ کو بات بنی کسی نے آپ کی بات سنی نہیں ختیج ابھی تک تو بات نہیں بنی ختیجہ میں ان کے پاس گیا مجموعوں میں گیا میری بات نہیں سنی وہ آپ کو حوصلہ دیتی یہ اللہ کا بڑا ایک نظام ہے بڑی عمر کی عورت تجربہ کار قسم کی عورت اللہ نے آپ کو دی شروع میں وہ آپ کا حوصلہ بڑھاتی آپ پریشان نہ ہوں ان کو آئے گی سمجھ سمجھیں گے آپ یہ کھائیں آپ یہاں بیٹھیں میں آپ کو دباؤں میں آپ کے لیے چیز لاؤں اچھا کچھ باتیں کرتے ہیں آپ کے دل بہلاتے ہیں آپ خوش ہو جاتے سارے غم غلط ہو جاتے اب وہ بھی فوت ہوگی باہر ابو طالب فوت ہو گیا اندر یہ فوت ہوگی کو باہر کا جو زہری طور پر ساتھ دینے والا تھا وہ بھی گیا اندر سے جو حوصلہ بڑھاتی تھی وہ بھی گئی اس وقت اللہ نے سورج یوسف اتاری آپ کو حوصلہ تسلی دینے کے لیے کہ نبی پریشان نہ ہو یوسف تھا یوسف علیہ السلام نبی تھا اس کا باپ یعقوب نبی تھا اس کا دادا اسحاق نبی تھا اور اس کا پردادا ابراہیم نبی تھا بڑی تکلیفوں سے اس کو گزرنا پڑا بڑی آزمائشی آئی اس پر بھائیوں کی حسد کا شکار ہوا کنویں میں پھینکا گیا اس کو غلام بنا بالکل میں وقت ہو کے بک گیا مصر کے بازار میں کوئی اس کی قیمت نہ پڑی محل میں پہنچا وہاں عورتوں نے ان کو بہلانا شروع کیا پچھلانا شروع کیا پریشان ہو گیا محمد پھر وہ جیل میں گیا صلی اللہ علیہ وسلم. نکلا تھا جیل سے ہم نے اس کو مصر کے تخت کا وارث بنایا وہی بھائی جو حسد کرنے والے تھے اس کے سامنے شرمسار نادم کھڑے تھے اور یوسف حکمران تھا اور اس کے ہاتھ میں ان کا معاملہ ہم نے دے دیا یہ اور بات ہے کہ اس نے ماف کر دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے غم بھی غلط ہوں گے تیرے یہ بھائی تیری یہ برادری قورش گا تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تیرے سامنے ندامت کا اظہار کریں گے بقتایا فتح مکہ کے موقع پر حوصلہ تسلی کے لیے یہ سورت نازل ہوئی مفسرین لکھتے ہیں کہ جو غمگین ہو حالات سے پریشان ہو غمگین ہو وہ یوسف یو اس میں غور کرے دل میں بڑا حوصلہ آئے گا کہ پہلی بات کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی, بن نبی اگر وہ مصیبتوں سے دو چار ہو سکتا ہے تو میں کیا ہوں اگر اس دوسری بات اگر اس کی یہ مصیبتیں ساری ختم ہو سکتی ہیں تو میری بھی ختم ہوں گی میرا بھی تو رب ہے اس میں بڑا حوصلہ اور تسلی معاملہ اس طرح شروع ہوا پہلی آزمہ شروع ہوئی کہ بھائی حسد کرنے لگے کہ دیکھو ہم بڑے ہیں اور زیادہ ہیں لمبے ترنگے کا داور کام کرنے والے کمائی کرنے والے یہ بچوگڑا سا یوسف اس سے بابا بڑا پیار کرتا ہے اچھا ایک تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے قدرتی بات ہے کہ چھوٹا بچہ قدرتی بات اچھا یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے جتنا چھوٹا ہو شفقت کی ضرورت ہے زیادہ ضرورت ہے تو قدرتی تو ویسے ہو رہے تو سارے وہ کسی نے پوچھا کون سا بچہ پیارا ہے کہتا ہے جسم کو جہاں سے مرضی تم جو ہے نا کھینچو تو درد ہو گئی سارے پیارے ہوتے عربی کا شعر کہتا ہے ابنا نہ ہونا اکباد ہونا ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ہمارے دل کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ساری پیاری ہوتی ہے اولاد لیکن ایک تو چھوٹا ایک کچھ قدرتی کچھ زانت اور کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ بچوں میں تو وہ زیادہ پیارا لگتا ہے قدرتی باقی بھی پیارے ہوتے ہیں تو یہ بات تھی کہنے لگے کہ, کہ ہمارا باپ بڑی غلطی پا رہا ہے اس سے بڑا پیار کرتا ہے اب کیا کریں اب نیت ان کی کیا تھی نیت نیک تھی کیا کہ باپ کی توجہ اپنی طرف کریں اور باپ بھی عام نہیں نبی ہے اب نیت تو نیک تھی اب یہ بات جو لوگ کہتے ہیں وہ جو ٹھیک ہے قرآن میں تو نہیں ہے حدیث میں تو نہیں ہے مسئلہ تو کوئی نہیں لیکن نیت تو بھاری نیک ہے باہر میں جائے تمہاری نیت مسئلہ پہلے ثابت ہو اللہ رسول نے نیک کام کہا ہو پھر نیت اچھی ہے تو سواب ملے گا نہیں تو نہیں یہ اسکن کی نیت اچھی نہیں نیک نہیں تھی سنو یہ خلو بچو ابی کو تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا اس کو ہٹاؤ اچھا اب ہٹانا ہے تو یہ تو گناہ ہے نا سمجھتے تو وہ بھی تھے گناہ ہے کیا کہتے ہیں تکونوں میں بعد ہی کومن سالی بعد میں توبہ کر لینا توبہ توبہ کا دروازہ بھی تو ہے نا غفور الرحیم ہے شیطان یہی تو پٹی پڑھاتا ہے کہ چڑھ جا چولی گام بلی کرے گا پھر کہتا ہے میرا تیرا کیا تلق نہ کرتا یہ امید توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بھی شیطان کا بڑا دکھ ہے بڑے لوگوں کو یہ دھوکا لگا ہوا ابھی تو میں جوان ہوں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کر لیتے ابھی بس میں نا یہ رمضان مائ جمعہ میں میں کر رہتی تھی سال سے منافق میں میں پھر یہ شیطان نے دو ان کا بھی یہی دھوکا ہوا بھاگ میں توبہ کرنا تو کون بادی کو من سالے ہی. اب یہ مشورہ ہو گیا اب کریں کیا یوسف کا کیا کریں کہ لگے قتل کر دو یہ کہنے لگا کچھ ان میں سے کچھ صحیح طبیعت والا تھا یار قتل تو نہ کرو آخر بھائی ہے اپنا خون ہے ایسے کرو کسی کنویں میں ڈال دو پھینک دو تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ یوسف غائب ہو جائے گا اور پھر باپ کی توجہ اچھا یہ بھی کتنی بڑی بے وقوفی ہے جو سب سے زیادہ اس کو پیارا ہے اس کو دور کر کے تم باپ کو راضی باپ غمگین ہوگا یا باپ خوش ہوگا بس وہ مت ماری ہوتی ہے نا شان مت مار دیتا ہے قرآن کہتا ہے زکیوں میں شیتانوال شتان بڑے خوبصورت کر کے گناہوں کو پیش کرتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا اس کا یہ فائدہ ہوگا یار قتل نہ کرو کسی کنویں میں پھینک دو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا نظروں سے دور ہو جائے گا بابا سے بابا کی توجہ حاصل ہو کہتے ٹھیک اب وہ لے کے گئے اب ذرا تصور کریں کہ وہ بھائی تھے داسی یوسف کو لے جا رہے ہیں کیسے بابا تو ہر وقت یوسف یوسف کرتا رہتا ہے اس کو پاس بیٹھنا تو کبھی باہر اس کو پھرنے دیا کار اس کی ٹانگیں وغیرہ باہر جو کھلے کو سیر کرے کو تفریح کو کھائے پیے کو باہر ہر وقت ساتھ لگائے رکھتا ہے ساتھ ہی بیٹھتا ہے ویسے لگتا یہ ہے کہ تو ہم پر نہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا اس لیے تو اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتا کبھی ہم پر اعتماد کر کے دے یاد رکھیں گا پھر کہہ لگے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج کر کو کھائے پیئے کو تفریح کو بھاگ دوڑ کو یہ وہ یعقوب علیہ السلام نے کہا بات بات تو ٹھیک ہے تمہاری بھیجوں ان کو سیر تفریح کے لیے لیکن اگر بھیڑیا کھا گیا تو پھر جنگل میں عموما بھیڑی ہوتے ہیں انسان کے دشمن یعقوب نے اس لیے یہ بال ہم دس اتنی بڑی جما اور بھیڑیا ہمارے ہوتے ہمارے بھائی کو کھا جائے ہم کس لیے جانے دے دیں گے چھڑک دیں گے یہ بنوٹی بنسپتی جو ہوتے ہیں نا ایسے بس وارے وارے جانے والے مسجد قدم نہ پاؤں وارے وارے جاؤں آرام کھاؤں وارے وارے جاؤں لوگوں کو ستاؤں میں وارے وارے ٹھیک ہے مولوی صاحب یہ گل صحیح ہے ساڈے کو نماز نماز سستی ہو جاتی ہے لیکن جناب اسی پروانے ہیں کیا سن لو خام مخوا کا کام یعنی اللہ معافی مار دو نمبری آم کچلی ہے اچھا بھائی لے بس وہاں گئے یعقوب علیہ اسلام کے بیٹے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا اللہ اللہ اللہ اللہ کیسا منظر ہوگا کہ بے گناہ یوسف معصوم یوسف اس کو کنویں میں ویران کنویں میں پھینکا کتنا انسان ظالم ہے جب یہ ظلم پر آ جائے پھینک دیا اب کچھ انتظار کیا کچھ شام دھیرا ہو کچھ رونے کا منہ بنائیں گے کچھ بابے کی نظر کمزور ہے تو پھر کو کام بنے گا نا اب انتظار کیا وجوہ میں شاہ ابکول قرآن کہتا ہے شاہ کا ٹائم ہوا ہے رو تو بابا وہی بات ہوئی وہی بات ہوئی پتنی کون سی گھڑی تھی جو تم نے منہ سے بات نکالی کیا ہوا بس ہم سامان رکھ کے یوسف کو بٹھا کے ذرا دوڑ لگا رہے تھے مقابلہ لگا رہے تھے بس تھوڑا آگے نکل گئے دست کو ہاں ترکھنا یوسف آئندہ متائیں اور پیچھے آئے تو بھیڑیا کھا گیا یہ دیکھو کمیز پوری کمیز خالم بالکل صحیح کمیز اور خون لگا ہوا اس پر لگا کے آئیے یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ, دیکھو یہ دلیل ہے اور اس کو بھیڑیا کھا گیا ویسے, لنا ویسے تو نے ماننی نہیں چاہے ہم سچی آدمی جو ہے نا ویسے کئی لوگ آپ کو مارکیٹوں میں اپنے برادریوں میں گھروں میں کہیں بھی تغربہ ہوتا ہوگا یہ جو ہوتے ہیں نا قبر پرست شرک کرنے والے بکت والے ہمارے بھائی ہیں ان کو پیار سے سمجھایا کرو قصے کہانیاں ادھر ادھر کی سن سن کے سن سن کے تو پھر جب آپ سے بات کرنے لگیں گے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نا ماشاء اللہ ہے کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے بات کرنے سے پہلے کہیں گے کہ میں ویسے بات کر رہا ہوں ویسے مرنی کوئی نہیں ویسے ابھی یکڑ جو مارنی ریڑنی جو ہے اللہ کہتا مارنے نہیں تو بات ہم کرنے لگے بس وہ بھیڑیا کھا گیا انہوں نے دیکھا نا یوسف, یقوب علیہ السلام نے تین چیزیں دیکھیں ایک تو دیکھا کہ کمیز بالکل صحیح ہے بڑا پڑھا لکھا مہذب تھا وہ بیڑیا جس نے کمیز اتار کے رکھ دی کمیز کو خراش تھا کہ نہیں اور یو سارا کھا گیا کیسا بیڑیا ہے دیکھی کمیز ایک دوسری بات یقوب نے کہا ہے وہ اور بہانہ ہی نہیں ملا جو بہانہ میں نے کہا تھا یا جو بات میں نے... وہی وہ ان کو ملا اور تیسری میں تو ابھی بولا ہی نہیں اور مجھے کہتے ہیں ماننی نہیں ویسے تو بات مان ماننی کو نہیں تو مان تمہیں منہ اللہ نہیں ان تین باتوں سے یاقوب نے اندازہ لگایا کہ یہ انہوں نے ایک بات بنائی ہے یہ ایسے نہیں انہوں نے کہا صبر جمیل میں صبر جمیل کر سیدہ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ پر بھی تومت مطلب لگی کہ لگے میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہی تھی سبر جمیل اور صبر جمیل پتہ کیا ہے سن لو صبر جمیل انسان پر تکلیف تو آتی ہے صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اللہ سے بات کرے روئے گڑ گر گڑائے یا اللہ میں تیرا بندہ غلام ہوں تو میرا رب ہے گناہ بہت ہے نا بہت ہوئیں یا اللہ معاف کر دے میں اب کدھر جاؤں میرا کون ہے میرا کون ہے روئے گڑ گر گڑائے اللہ کے آگے لیکن لوگوں کے سامنے کوئی بات نہ کرے کبھی لوگوں کے سامنے شکوا نہ کرے ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے آٹا نہیں ہے ہمارے بجلی نہیں ہے ہم یہ تھے ہمارا یہ طرف سے یہ کر جائے, ہمارا لوگوں کے سامنے کوئی شکوا شکایت نہ رکھے اور رب سے گڑ گڑائے خفیہ روئے گڑائے یہ ہے صبر جمیل یعقوب نے کہا میں صبر جمیل کرتا ہوں باقی یہ معاملہ تم نے بنا لی ایک کافلا جا رہا تھا چلتے چلتے کافلے چلا کرتے تھے عموماً ان کے ساتھ جو انتظام ہوتا تھا تو اس میں ڈول بھی ہوتا تھا کہ کہیں کو کنواں ہوگا کوئی نہ کوئی پانی کے ہوتے ہیں کوئی لوگ وہاں رہے کنواں کھدایا پھر وہ چلے گئے کنواں پڑا رہا بسا اوقات اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے کنواں کھدوا دیتے تھے پانی کے لیے تو وہ اپنا انتظام وہاں پڑاؤ ڈالا انہوں نے اور کہا کچھ آدمیوں کو کہ جاؤ یار کو دائیں پائیں دیکھو کو کنواں ہو تو اس میں سے پانی لاؤ وہ دیکھا ادھر ادھر تو ایک حکوما ان کو نظر آیا ویران سا تو اس میں انہوں نے اپنا ڈول ڈالا معمول کے مطابق ڈول وزنی ہوا انہوں نے کھینچا کہ اب جو ہے یہ باہر پانی آئے گا دیکھتے ہیں اوپر آیا تو ایک حسین جمیل خوبصورت لڑکا دیکھتے ہی رہ گئے یا پچھ غلام وہ یہ کیا رسول رسم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جو نبی رسول دکھائے نا میرا کی رات یوسف علیہ السلام بھی دکھائے اللہ نے حسن کے خوبصورتی کے دو حصے کیے آدھا پوری دنیا میں رکھا اور آدھا حسن اکیلے یوسف کو دے دیا جب یوسف کو دیکھا انہوں نے انہوں نے کہا بڑا مال آ گیا تھی. اس کو بیچیں اس کو بیچیں اور پیسے تقسیم اور پیسے اس کے جو ہے وصول کریں چلتی بازی کی قرآن کہتا ہے بے محدودہ وہ کان ہوفیم ان کو یہ خطرہ تھا کہ پیچھے کو مالک وارث نہ آ جائے اس لیے جلدی جلدی اس کو بیچنے کی کوشش کی اور تھوڑی قیمت میں اس میں یوسف علیہ السلام نبی بن نبی بن نبی بن نبی بن نبی, نبی کا بیٹا پوتا پڑ پوتا بازار میں بک گیا چند کوڑیوں میں بک گیا یہ دوسری آزم تھی یوسف بک گیا اور غلام بن گیا آزاد عزیز مصر میں جیسے بڑا ہوتا ہے نا ملک جیسے ہمارا صدر پاکستان ایسے مصر کے بڑے کو عزیز کہتے تھے اس وقت عزیز مصر اس نے وہ خرید لیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے اس کی دیکھ بھال کرو چلو ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں اب یوسف جب جوانی چڑھا یوسف اور اس کے نے وہ عورت جو تھی گھر میں اس کو دیکھتی تھی آتا جاتا رہنا تھا تو وہاں اس نے جو ہے نا اس پہ ڈورے ڈالنے شروع کیے بلاخر اس نے ایک دن اپنی دل کی یہ تیسری آزمائش تھی بلاخر اس نے اپنے دل کی جو ہے نا وہ بات کی اور اس نے جو ہے نا یہ کہا کہ والا اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و کی پناہ اس نے ایک طریقہ بنایا کہ دروازے سارے بند کیے اور پھر کہا کہ ہے تعالیٰ کہ آؤ ان کہا کہ نہیں قرآن کہتا ہے قد حمت بھی ہی وہ ہم لو لو برہ رب اس نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا عورت نے یوسف بھی برائی کا ارادہ کر لیتا اگر رب کی برہان دلیل نہ ہوتی دلیل کیا تھی عقیدہ تقوی خوف خدا جہنم کا ڈر رب کی پیشی یہ تھی برہان جس کی وجہ سے یوسف بچا یہاں لوگوں نے قصہ لکھا ہوا ہے کہ معذ اللہ یوسف تو مائل ہو گیا تھا گنا کی طرف اور برائی کے, کے لیے بیٹھ بھی گیا تھا تو دیوار پر تصویر نظر آئی اپنے بابا یعقوب کی اور منہ پہ انہوں نے انگلی رکھی ہوئی ہے اور ایسے کر رہے ہیں کہ خبردار تو پھر یوسف بازار ان یہ کوئی تصویر کوئی بات نہیں ہے یہ برہان کیا تھی خوف خدا تقوی در اللہ کا حر دل میں ہوتا ہے یوسف کا بہت مضبوط در تھا یہ اور یہاں سورہ یوسف میں دس دلیلے ہیں دس دس دلیلے ہیں سورہ وقت تھوڑا دس دلیلیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ برائی یوسف کی طرف آئی تھی عورت نے برائی کا ارادہ کیا تھا فہشی یوسف کی طرف آ رہی تھی یوسف نہیں جا رہا تھا ایک سن لو لے نشر شا نہو من بادن المخلسیم قرآن کہتا ہے بے حیائی اس کی طرف آ رہی تھی برائی اس کی طرف آ رہی تھی ہم نے برائی کو بے حیائی کو اس سے دور کیا کہ ادھر بھی جانا یوسف نہیں جا رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کہتا ہے برائی جا رہی تھی یوسف کی طرف گناہ جا رہا تھا ہم نے اس کو ادھر کر دیا ان نہو من بات ان وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا مخلص بندے کون ہوتے ہیں جب اللہ نے شیطان کو کہا چل راندہ درگاہ نکل اس نے کہا میں ان کو گمراہ کروں گا اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا میں نے میں آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا میں ویگ لاگا انسانوں کو جنت جان دے لنگوٹ کس کے میدان میں آ گیا اور اللہ نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے تو لگا لے زور میرے مخلص بندے جو ہیں نا میرے مخلص بندے اخلاص والے ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا اس نے بھی یہی کہا کہ ہاں اللہ اللہ عبادت کل مخلصین تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چلے گا اللہ کہتا ہے برائی کو ہم نے دور کیا یوسف سے کیوں یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا جب اس نے یہ کاروائی کا ارادہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی دروازے کھلے جب باہر یوسف بھاگا پیچھے وہ بھاگی پکڑنے کے لیے دروازے پر پہنچے تو آگے اس کا خامن کھڑا تھا اب یوسف آگے اور اس کی بیوی بی جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے جب خامن کو دیکھا تو فورن بدل گئی اب مظلوم ظالم بن گیا ظالم مظلوم بن گیا وہ سارا خمار جو تھا نا حیوانی وہ حوانی ہوتا ہے شہد کا اور وہ سارا محبت یا جو بھی کہوانیت وہ ساری ختم ہو گئی اور رکھ گر اس میں ار رکھ اس کو آج میں اب مضبوط نہ ہوتی تو تیری عزت برباد ہو جاتی اس کو گھر میں تو نے رکھا ہوا ہے یہاں ارے یوسف بڑا پریشان ہوں یہ کیا ہو تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے بکایا ہے میں نے تو اتنے بھی بڑا مسئلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس, یہ اس کا حل یہ پیش کیا کہ انہی میں سے ایک نے گواہی دی کہ یار کمیز دیکھ لو اگر تو یوسف کی کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے پھر یہ دسترازی کرنا چاہتا تھا اور عورت نے مزاحمت کی تو کمیز پھٹ گئی اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ تو جا رہی ہی تو پیچھے سے پھٹی. جب کمیز دیکھی تو وہ جھوٹی ہوئی یوسف سچا ثابت ہوا اس کا خامن سمجھ گیا اور کیا لگا تمہارے عورتوں کے یہ مکر و بہرحال بات پھیل گئی نکل گئی شہر میں بات پھیلی جو بےگمات تھیں اور مشیروں کی جگہ جگہ باتیں جگہ جگہ بات لو سنی بات ملکہ غلام پر نوکر پر فرفت اور اس وقت یہ بہت بڑی توہین اور کمینگی والی بات تھی کہ کوئی نوکر کے ساتھ گھر کی ملکہ یا خاندانی عورت کسی نوکر کے ساتھ ملازم کے ساتھ ملوث ہو بہت کمی حرکت سمجھی جاتی تھی اس وقت تو انہوں نے کہا دیکھو غلام اور ملازم کے ساتھ اس کو بڑا غصہ آیا اس نے ایک دعوت کی ساری بیگمات کٹھی ہوئی وہاں دعوت کی بہرحال یوسف تھا تو گھر کے اندر وہاں ملازم کے طور پر تھا اس کو کہا کہ یہ چیز لے کے آؤ کچھ چیز کھانے پینے کی جب یوسف وہاں آیا تو ساری دیکھ کے حقہ بکا رہ گئی کہنے کی کہ یہ انسان مہادا بشرا یہ تو انسان ہی نہیں ہے دیکھ کے بہت پریشان ہوئیں تو اس وقت وہ اپنی دل کی بات زبان پہ لائی کائی شرم حیا نا اس میرا اور اس نے سمجھا کہ میں فاتے ہوں کہا اب بتاؤ یہی ہے وہ اور میں اس کو جو ہے نا مجبور کروں گی اور اپنی بات پوری کرواؤں گی کیسے میری بات یا جیل میں جائے گا یا اس کو جلیل کرا دوں گی اب یوسف صاحب نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے تو تو میری مدد کر مجھے جیل منظور ہے اور مجھے جیل میں جانا منظور ہے جیل میں چلے گا یوسف صرف گنا سے بچنے کے لیے جیل میں چلے گئے بے گناہ اب جیل کے اندر ان کا وقت گزر رہا ہے دوسرے قیدی بھی ہیں تو دو قیدیوں کو خواب آیا ایک کو خواب آیا یہ اصل میں دونوں تھے ان پر الزام لگا تھا بادشاہ کو قتل کرنے کا ایک پر الزام لگا تھا کہ یہ زہر دینا چاہتا ہے وہ ساقی تھا ایک پر جو ہے الزام لگا تھا وہ روٹی پکاتا تھا کہ یہ روٹی میں زہر ڈالنا چاہتا ہے یہ دونوں گرفتار ہو گئے ان کو خواب آیا ایک کو یہ خواب آیا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے روٹیاں لے کے جا رہے ہیں اڑ رہے ہیں اور ایک کو خواب آیا کہ میں بادشاہ کا ملازم بن گیا ہوں اور میں اس کے لیے جو ہے نا جام پینے کے تیار کر رہا ہوں مختلف پھلوں سے نچوڑ کے اور اس کو میں پلا رہا ہوں دونوں کو یہ خواب آیا یوسف علیہ السلام کو وہ کہہ لے گی یار تا اچھا لگتا ہے کچھ سمجھدار سا ہمیں تعبیر بتا اس خواب کی یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا پریشان نہ ہو کب جو کھانا آتا ہے نا قید میں جیل میں ہمیں کھانا ملتا ہے اس سے پہلے پہلے اور پھر تبلیغ شروع کر دی واض ان کو کیا واض تو اس کا مطلب ہے جس کو اللہ اثر رسوخ دے وہ ڈاکٹر ہو وہ حکیم ہو اس کے اندر کو آدمی آئے اس کے پاس آئے اور وہ ضرورت مند ہے اس طرح مارکیٹ کے اندر خاندان کے اندر محلے کے اندر کوئی با اثر آدمی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ آیا ہے اس کو مجھ سے کام ہے اس کو تسلی دے کہ میں تیرا کام کروں گا لیکن یہ جو اللہ نے اس کو یہ اثر رسوخ دیا ہے نا اس کا فائدہ اٹھائے اور اس کو تبلیغ کرے اور دین کی بات سمجھائے کیوں جیسے مال کا سوال ہوگا نا اور جیسے دوسری باتوں کا ایسے اثر رسوخ کا بھی سوال ہوگا کہ میں نے تجھے اتنا اثر رسوخ دیا تھا اس لیے رسولہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رہ کے متعلق پوچھا جائے گا خاندان کے سربراہ شہر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا حتیہ کہ گھر کے سربراہ سے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا تو یوسف علیہ السلام نے اس رسوب کو استعمال کیا اور کہا یا صاحب ارباب ام املا الواحد القار میرے قید کے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ ایک اللہ کے آگے جھکنا ایک اللہ سے مانگنا ایک اللہ کے لیے دینا ایک اللہ کو پکارنا بہتر ہے کہ کئی مشکل خوش شہادت روا بہتر ہے ایک اللہ کو خوش کرنا یہ آسان ہے یا کئی مشکل کشاؤں کو, کو خوش کرنا آسان ہے ایک اللہ کی نظر نیاس دینا آسان ہے یا کئیوں کے نظر آنے ماننے سلانے درگاہوں کے آستانے کے دینا مجھے یہ بتاؤ انیا اللہ آسمان سمے تم ہوا ان تم با باحکم اللہ بحم سلطان یہ تم نے نام رکھ لی یہ ہے یہ مشکل کشا ہے یہ دستگیر ہے یہ ہے یہ غریب نواز ہے یہ بندہ پرور ہے تم نے نام رکھے اور تمہارے باپ دادا نے اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری یہ ان کو واز کیا اور یہ سمجھایا ما یا غلام مشرق ہم نہیں شرک کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ہم نہیں کرتے یہ ان کو واز کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو خواب کی تعبیر بتائی روٹی والوں کو کہا کہ تیرے اوپر الزام سچا ثابت ہوگا اور تجھے سولی چڑھایا جائے گا دوسرے کو کہا کہ تجھ پر الزام غلط ثابت ہوگا اور تو رہا ہوگا جب یہ انہوں نے تعبیر بتائی تو وہ جس کو سولی کا کہتے نہیں نہیں ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے ہم تو ہم تو ویسے ہی بات کر رہے تھے کہتے بھی ویسے مجھے نہیں ہے یہ تمہیں خواب آیا ہے اور میں نے خواب کی تعبیر کر دی ہے مجھے اللہ نے اس کا علم دیا ہوا ہے کیونکہ شروع میں بھی تو ان کو خواب آیا تھا نا کہ ابو گیارہ ستارے چاند سورج میں دیکھتا ہوں کہ مجھے سیدہ کر رہے ہیں تو باپ نے کہا تھا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا حسد کریں گے کیونکہ تجھے کوئی شرف مقام ملنے والا ہے مرتبہ ملنے والا ہے جب وہ رہا ہونے لگا نا ساکی انسان تھا نا یوسف بھی آخر انسان تھا کتنا عرصہ ہو گیا تھا بے گنا جیل میں تو اس کو کہتا ہے اس گرمی اندر رب کا یار رہا ہو رہا ہے نا ہاں تو یا وہاں بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا کہ وہ بے گنا پڑا ہے اس کا بھی کچھ سوچو اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی ایپ کی بات نہیں بھی کو رہا اور دوسرا کہو یار وہاں باہر تو جا رہا ہے بات کرنا میری فائل آگے چلاؤ یار وہاں معاملہ چلاؤ میں بے گنا ہوں یار فلاں کو کہنا کہ تم سچی بات کر تو یہ کوشش کرنی کوئی عیب والی بات نہیں لیکن نبی کا مقام چونکہ بڑا اونچا ہوتا ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہا اس کو نیڈا ربے کا اپنے سردار کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا یوسف ہو کر سرداروں کی طرف پیغام بیچتا ہے قرآن کہتا ہے فلحب سجن بلاسمین اتنی بات پر ہم نے کئی سال قید اور بڑھا کوئی سمجھ آئی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ احکم ملاقمین ہے مالک خالق ہے ہم اس کے بندے نوکر غلام ہیں اس کی نام فرمانی شرک فسک فجور بے نواز بغاوت آرام کھانا یہ بڑے وہ تو حوصلہ کر رہا ہے اللہ تو چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہیں کرتا کبھی اپنی بے پرواہی میں آ جائے تو یوسف بے گنا دیکھ لو عبت و اسمت کا بادشاہ شرموایا کا پتلا صرف گناہ کی وجہ سے جیل میں گیا خود اور بے گنا پڑا ہے بات اتنی کی کہ اپنے سردار کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا اللہ کو یہ بات پسند نہ یوسف کی کئی سال فلاح بد نے با سے کئی سال قید اور بڑھا دی اس کے بعد کیا ہوا یہ کالنچ اللہ اسلام المسلمین اللہ مرس الجہاد المجاہدین اللہ مستین رواتنا الرواتینہ اللہ مرزانا مرض المسلمین اللہ مقینی کا وغنی ناب فضل کمن سوا صبح رب کر ما یسیفون والسلام المرسلیم والحمد للہ